الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأمله ونتبكل عليه نعوذ بالله من شهور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدل الله فلا مظل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم رب اب بشرخلی صدری امری قولی محترم بھائی دوستو یہ رعایت میں نے پڑھ لی جو حج کی فرضیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کی گردوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کریں حج کی نیت کر کے وہاں جائیں اور جو ایسا نہ کرے تو, تو, تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس اللہ تبارہ کا سالہ کو سارے جانوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس آئے کے نازل کے بعد حج فرض ہوا ہے اور اس میں لام تاک کے لیے ہے جو کہ بہت پکا کرتا ہے بات کو موقد کرتا ہے پھر جو ہے تو علداغ سے لوگوں کی گردنوں پر یہ بات لازم کری سے آدمی کہتا ہے کہ آپ کی گردن پر یہ بوجھ ہم نے ڈالا ہوا ہے دونوں باتیں اس کو بڑا موقع کر کے بڑا پکا کر کے اس بیان کو پیش کر رہی ہے اور جو ہم جس کسی عمل کا تذکرہ ہو اور اس عمل کے چھوٹ جانے کا یا اس کے ضائع ہو جانے کا یا کسی گناہ کے ہو جانے کا تذکرہ باقی آیتوں میں آئے آئے تو اس کے ساتھ اس کا آزاد اس کا سزا اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے جس چیز کی سزا کا تذکرہ ہو گیا تو سزا اگر عادی پر نافذ ہو گئی تو اس سے پاک صاف ہو گیا چھوٹ گیا گناہ سے پاک ہو گیا کر کے حج بر گئے تو کسی سے کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی لیکن ایسا سخت جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گویا ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام رکھی نہیں آدمی ایک بیٹے سے خاصا تو خر بچے دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہاری مانگ کیسی جذیب اٹھانا تو گل مغلط دیتا ہے اور ایک بیٹے کو کہتے کہ از مخر از مار گئے تو گئے آپ اپنا کام کریں سرے سے میرے بیٹے ہی نہیں. تو یہ گویا انتہائی ناراضگی اور انتہائی بیداری کا اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا تو ترک حج پر کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے آج کرنے والے کو تھوڑا سارے دنیا کے انسانوں سے بے نیاز ہے اللہ تبارک تعالیٰ،, تعالیٰ،, تعالیٰ کو کسی دنیا کے آدمی کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کریں گے تو اپنے لیے کریں گے نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے ہر چیز کے ساتھ وابستہ کی زبانی کلامی ہوتی ہے زبان کا آدمی نے کہہ دیا کہ ہاں میں بھی شامل ہوں بیچ میں اور زبانی کلامی وابستگی تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے اور دل میں کسی کے ہے یا نہیں ہے دل تو کوئی شیر کر دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی زبان سے ہے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اگر یہ دل میں مسلمان نہ ہو تو اس کے ساتھ معاملات سارے مسلمان کے کیے جائیں گے یہ پی گاؤں ہے نا تیر پی گاؤں کا ایک آدمی برطانیہ گیا وہاں دکان پر گیا بوڑھا انگریز تھا بیچ رہا تھا شکل سے ہوا کہ یہ پٹھان نظر آتا ہے صبح سرحد کا کہا پشاور میں, میں. میں کہا, ہوں. اس نے کہا پشاور پا. میں, میں پیرپیائی پیر پی پیر پی کو ہوں کہ تو اس کو حیرت ہوئی جی. اس نے مالا بڑے کہا پلانا پچھلے میں پلانا نے, نے باتیں شروع کی پلانے بمڑ بھی ہاں جی پلانا سنگر ہے بات چیت ہوئی جی تو اس کو حیرت ہوئی جی کہ پیر پیائی کی گلی کوچے کو مچھلوں کو اور بڑے بڑوں کو سب کو جانتا ہے یہاں جی. کہ آپ کو کیسے یہ پیرپیائی کے بارے میں اتنی معلومات ہیں تو اس نے کہا فلانی سن میں جو فلانی مسجد میں امام رہا ہے پھر پیائی میں وہ میں تھا نا جی کیا امام سے منگا نا فلح کے امام استاد تو کاشکار استاد وہ بہت سب تب سے دوساری جو آدمی اعلان کر لے تو اس کے ساتھ منافق والے ہوں گے آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ بھی ایک درجے میں ادا ہو گئی ہے اگر مسلمان کا رشتہ ہوا ہے تو بھی کوئی نگاہ نہیں ہوئے کیونکہ ایک زبانی اس کا اقرار تھا لیکن دل سیر کر تک وہ کسی کا دیکھ نہیں سکتا ہاں عقیدے پر ثبوت جو ہے تو وہ یہ باقی چار ارکان جو ہیں یہ ایمان کے ثبوت کے طور پر ہیں ہے اسی کسی اور کسی آدمی سے ساری عمر میں ایک نماز پڑھنا بھی ثابت نہ ہو ٹر کے جنازے کا اگر آپ انکار کرتے ہیں اس کے جناز نہیں کرتے تو آپ کو نگار نہیں ہے کاگریس کے پاس ایمان کی علامت ہی نہیں ہے ایمان کی سب سے پہلی علامت نماز ہے اور نماز تو آدموں دھو کر کھڑے ہو جانا ہے کوئی خرچہ اس پر نہیں ہے کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہے اس سے زیادہ بوجھ چیز دوسری فرض کی گئی وابستگی کو پرکھنے کے لیے کڑا کھوٹ ہونے کے لیے وہ روزہ ہے کیا ایجو کا آج بھی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نفرت کو اتنی عزیز تکلیف دے سکتا ہے کہ بھوک تاز برداشت کر لے اور اس اگلا ثبوت جو ہے وہ زکوات میں ہے کہ آیا مال بس اس کے لیے خرچ کرنا کرنے کی ہمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اور تشمیری رکن جو ہے اسلام کا وہ حج ہے کہ جس میں علاوہ مال خرچ کرنے کے گھر بار بتن سے بھی جدائی اختیار کرنا اور اتنے دور دلال کا سفر کہ جان بھی پورے خطرے میں ہوتی ہے پوری طرح کے خطرات جان کے لیے تو وہ اس آدمی نے پانچوں کے پانچوں سبوت مہیا کر لیے نماز پڑھ کے وابستگی کے اظہار کیا روزہ رکھ کے وابستگی کے اظہار کیا درخواست دے کر کیا حج کا خرچ اور حج میں جان کی مشقت اور جان کو خطرات میں ڈال کر گیا سارے ٹیسٹ کے کورس پرسل کا مکمل ہو گیا سارے ٹیسٹز کے پاس ہو گئے اور تقویلی رکن جو ہے وہ حج ہے افغل رکن جو ہے وہ نماز ہے اور تکمیلی رکن حج ہے ایسے کہتے ہیں کہ وہ آدمی حج کے لیے جا رہے ہیں وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر یہ نمازیں پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں تو یہ ان سے حج پڑے رہا ہے ارفات کو نوز الحجا دل... نو کو میدان عرفات میں کھڑے نہیں ہو سکتے نوز الحجہ کے سورو شلو ہونے سے لے کر دس لا کے سورج شروع ہونے تک سورج شروع ہونے تک صبح سادک تک کتنا وقت ہے صبح سادک تک صبح سادک تک نو تاریخ کیلو آفتاب سے لے کر دس تاریخ کے صلیح فجر تک اتنے وقت میں آپ ارفات کے میدان کو نہیں پہنچ سکتے اگر راستے میں نمازیں پڑھتے ہوئے جائیں اور اگر نمازیں چھوڑ دیں تو پھر آپ ہاتھ پر پہنچ کر حج حاصل کر سکتے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کس چیز کو اختیار کریں نماز قضا کر کے حج کو پہنچیں اتنا آپ کا خرچہ ہوا ہوا ہے اتنا آپ سفر کیا ہوا ہے یا نمازیں کرتے ہوئے جائیں ادا کرتے ہوئے جائیں حج مل گیا تو ٹھیک ہے نہ ملا تو اکثری مسئلہ یہ ہے تو نماز کی خاطر حج کو ترک کیا جائے گا کیونکہ نماز ہے وہ حج سے افضل اعلی اور ضروری رکونے اس کے مقابلے میں تو نماز کو ساخت کر کے حج کو نہیں لیا جا سکتا حج کو ساخت کر کے نماز کو لیا جا سکتا ہے تو نماز کتنی اہمیت ہے بتایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جائے یہ ایسا ہے جیسے کہ حرام مان کر حج کے لیے جا رہا کتنی فضول تھی کیا مکمل وابستگی جو ہے وہ حج سے ہوتی ہے مدست سبیلا اس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہو پہلے زمانے میں تو مالی استطاعت جانے سے دو تین آدمی آکل ہو بالغ ہو پھر ہے تو اس کے پاس مالی اس کی استطاعت ہو طاقت ہو اتنا مال اس کے پاس صحت ایسی ہو کہ سواری پر بیٹھ کر جا سکتا ہو چاری پر نہ بیٹھ سکتا ہو تو یہ وسیعت کرے گا اور کے لیے مزید یہ ہے کہ اس کے ساتھ جانے والا محرم ہو محرم اپنے خرچے سے اپنا خرچہ دینے والا میں لے جاتا ہوں ایسی بات نہیں تو محرم کا خرچہ بھی یہ ادا کرے اس کے بعد اتنے پیسے جب ہوں بال باجی دار آدمی ہیں تو اس کے بعد اس کے پیچھے جو اس کے رہ رہے ہیں اس پر جن کا نام لفقے کا دار و مار اس پر ہے کہ اس کے جانے آنے کے پورے دورانی میں ان کے خرچے کے پیسے ان کو دے راستہ ایسا ہو کہ راستے میں کوئی لڑائی نہیں شروع ہوئی ہوئی ہو کہ جانے, جانے والوں کے مارے جانے کا کبھی خطرہ ہو جو سے گزرا استاد گزرتا ہے مارا جاتا ہے راستہ معمول معاملہ مان اس کا درست ہو اور آج کے دور میں ایک استطاعت کا نیا پہلو نکلا کہ آج میں داخلہ کیا ہوا ہوتا ہے درخواست دی ہوئی ہوتی ہے اور تیار ہوتا ہے کہ جمن کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ آپ کا نام پر اندازی میں نہیں آیا تو یہ حکومتی پابندی ہے اس پر گنگار یہ نہیں ہوگا اس کا گناگ یہ ویلی حکومت کو ہوگا جو اس کو روک رہے ہیں تو یہ استطاعت کی تفصیل ہے آخر و بالغ ایک بات رہ گئی استطاعت کی تفصیل میں اور کیا ہے کہ انتاب سب yes. yes. سیٹ تو کہہ رہی ہے پر بیٹھنے آج آدمی مجنون نہ ہو نا آکل ہو بالغ ہو سارے شریر کے ہکامات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آکل ہو بالغ ہو آکل بالغ کو اکٹھا بولتے ہیں جی آکل ہو اور بالغ ہو کہ آج میں کیا آدمی اکیلیہ درست ہو پاگل نہ ہو پاگل سے ہکامات سارے ختم ہو جاتے ہیں پاگل کے بالس پر اکامات نافذ نہیں ہیں اور پاگل سے تو احکامات ختم ہو چکے ہیں یہ ساری شرائط جب موجود ہوں تو جو آدمی مرد ہے وہ چودہ سال سات مہینے انگریزی اور پندرہ سال اسلامی اس کی عمر ہو چکی ہو کیونکہ اسلامی پندرہ سال جو ہیں انگریزی چودہ سال سات مہینوں کے برابر ہے اس بات کو بھی نوٹ کریں عمومن پر انگریزی نظام سوار ہے کوئی تاریخوں کے حساب کرتے ہیں کہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ استاد روزہ کلا فرض کی جی تو کہتے ہیں دا کل پنجلس کا لال پنجلس کا دیکھو پندرہ اگست بانے پہ شیو اگست نومبر حساب کر کے پندرہ سال اس کے انگریزی پورے کرتا ہے کیرلا بالک شیو نر ابھی بالک نہیں ہوا حالانکہ وہ پندرہ سال انگریزی نہیں ہے وہ چودہ سال سات مہینے انگریزی ہیں اور سال شریح کیونکہ شری 15 سال میں ہیں وہ انگریزی سال سات مہینوں کے برابر ہیں تو یہ پندرہ سال چودہ چودہ سال سات مہینے انگریزی ہے سال شری ہو گئے تو اس میں دو روز سال کے خور پر بلو کی علامتیں ضائع ہوئی ہوں دوسرا یہ ہے کہ لڑکا تیرہ سال شری یا بارہ سال سات مہینے بیس دن انگریزی اور لڑکی وہ نو سال شری یا آٹھ سال اور نو مہینے انگریزی کہ لڑکی کی عمر آٹھ سال نو مہینے انگریزی ہو گئی اس شری نو انگریزی یا نو سال انگریزی انگری نو سال شری یا آٹھ سال نو مہینے انگریزی اور لڑکے کی عمر ہو گئی تیرہ سال شری یا بارہ سال سات مہینے بیس دن انگریزی اور اس پر بلوک ہی لامتیں ظاہر ہو گئیں لڑکی کو حیض ہو گیا مرد کو احتلام ہو گیا تو بھی یہ بالب کے بعد سارے حکامات پر نافذ ہو کے صاحب نصاب ہیں حج کے نصاب ان کے پاس ہے تو حج کے لیے جائیں گے سال داخلہ کریں گے تاخیر کرنے کا گناہ ان کا شروع ہو جائے گا آج میں تاخیر کرنے کی بے برکتی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور ہر چیز میں ان کو رکاوٹ آتی ہوئی محسوس ہوگی ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ مشکلات رکاوٹ ہیں کہاں سے آ رہی ہیں اور اس وجہ سے آ رہی ہوں گی کہ ان پر حج فرض ہے اور انہوں نے اس فریضے کو پیٹ پیچھے ڈالا ہوا ہے اور اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں اور بہت برکت والا عمل کہ حج میں حج میں خرچہ کرنا جہاز میں خرچ کرنے کی طرح ہے ایک روپے کے سات سو گنا سو تو یہ تو آیا ہوا ہے مالی اخراجات کے بارے میں بدنی عبادات کا جو ہے تو وہ آیا ہوا ہے کہ مالی عبادات کا سات سو گنا زیادہ تو سات سو گربے سات سو مالی بدنی عبادات کا ذکر ہے نوافل ہے تیراوت ہے اور جو جو بدنی عبادات ہیں وہ جب آدمی آج کے سفر کے دوران کرتا ہے اللہ کے راستے میں کرتا ہے تو اس کا اس سے بھی سات سو گنا زیادہ عجر ہے اور بیت اللہ شریف پر ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں ساٹھ رحمتیں تو آف کرنے والوں کو ملتی ہیں چالیس رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں بیس رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے والوں کو ملتی ہیں جو خرچ آدمی حاج پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدل نصیب فرماتا ہے حاجی کبھی تنگست نہیں ہوتا ہمارا کہ پیدر پہ حاج عمرہ کرو یہ فقر کو بھی زائل کرتا ہے اور اس کو بھی یہ صحت کا بھی ذریعہ ہے اور فقر اور تندرستی کو بھی زائل کرتا ہے تو پیدر پہ حج عمرہ کی ایک سورج جو ہے اور وہ کہتے ہیں حج کران کہ حج اور عمرہ کی ایکٹھی نیت کریں تو اس حدیث کی تو پر جو تفصیلی عباسلم نے لکھی ہے میں لکھا ہے کہ یہ اس پہ حج کران مراد ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کی کٹھی نیت ہوتی ہے آج کے دن کے اس میں حج کران حج تمتو اور حج افراد افراد تمتو کران تو اے کران حضور صلی اللہ علیہ زندگی میں کیا ہے ایک حج کیا ہے اور وہ حج کران کیا ہے آپ نے فائدے کرانے کے صحت کے صحت کی برکت کا بھی اس کے ساتھ وعدہ اور تندرستی کے دور ہونے کا بھی وعدہ اس کے ساتھ جو دعائیں مانگے آدمی اللہ تبارا تعالیٰ, تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور صحت کے صحت ملنے کا اور تندرستی دور ہونے کا تو خاص طور سے اس کے ساتھ وعدہ ہے یہ تفصیل تفصیلوں اکرام سے مسئلے پوچھیں کہ اتنی میری زمین ہے اتنا میرا کاروبار ہے اتنا میرا جی بھی فنڈ ہے کیا مجھ پر فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ فرق ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا امریکہ جاتا ہے برطانیہ جاتا ہے آج کے دنوں میں مکہ مدینہ دن مر کے علاقوں سے گزر کر جاتے ہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ حج کا فرید بھی ہمارے ذمہ ہے کی نہیں؟ <تصفح> کہ نہیں ہے اپنے اپنی ماری حالات یہ علماء پر پیش کر کے اپنے بارے میں تفصیلی مسئلہ پوچھے ہیں کہ آیا مجھ پر حج فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور میں کرنے کے ساتھ میں فرمایا ان اللہ علیٰ عالمین ان اللہ تعالی بیزار ہیں ان سے اللہ تبارک صالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں عادی جی کو مرمایا گیا کہ حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر جائے ایسی مرضی ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے باروقہ ضلع فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں معلوم آ جائے کہ اس پر حج فرض تھا وہ حج کیے بغیر مرا ہے تو قسم کھا کر اس بات کا اعلان کر دو کہ یہودی مرائے سر فرمایا کہ اگر مجھے پتا چلا کہ میری مملکت میں کوئی آدمی مسلمان ہے اس پر حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے تو میں اس پر جزیا مقرر کروں گا ہے کہ کفار پر جزیا مقرر کیا جاتا ہے کہ ہمارے سو بازار بڑا غلط مسئلہ مشہور ہے کہ حج تب کرے گا جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا تو بسا پات نہیں یہ حج روان سے نہ وہاں اپنے آپ کو گھسیٹ تکتا ہے نہ مار کر سکتا ہے نہ اپنے آپ گھسیٹ سکتا ہے اپنے لیے مصیبت بنا ہوا سب کے لیے مصیبت بنا ہوا اور بعض لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ایسے کہ حج کرنے کے بعد اگر گناہ ہوئے تو پھر کیا نہیں ہوا میں ابھی ہمارا دیر گنا کھڑا نہیں ہوا ابھی گناہ کی نیت زیادہ وہ باقی ہے پھر ویسے تھک جائیں گے کسی کام کے جب نہیں رہیں گے تو پھر بوڑھی ہڈیوں کو جی؟ پیار ڈگرے رکھا گا. سٹے گا اپنے آپ کو جب کسی کام کے نہیں رہیں گے اور جب تک کام کے ہیں تو پھر تو کمر باندھ کے گناہوں کے لیے کمر بستہ ہو کر کام کرنا ہے گے پوری مت کے ساتھ اور جس بات دم نہ رہا کسی کام کے نہ رہے تو تو راج کر لیں گے تسی ترتیب پر ایسی بات نہیں ہے یوں جی کہ داج فوری طور پر کرنا ہے اور ایسی عمر کرنا ہے کہ آدمی سارے ارکان کو احمد کے ساتھ مجاوری کر سکتا ہو اس کی اور کی خدمت کر سکتا ہو اور وہاں لوگوں کے کا راحت کا اور رحمت کا ذریعہ بن ہو ایسا نہ ہو وہاں جا کر اپنے لیے بھی لوگوں زحمت کا اور مصیبت کا ذریعہ بنا ہوا ہو تو اللہ تبارک بارہ اللہ کو بھی فرمائے خود اپنے آپ پر بھی غور کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور جہاں تک اس بات کو پہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا کر لوگوں کو تیار کریں تاکہ اس پر ہے جلد از بخد دوش ہو جائیں اللہ تبارک سلامل کی تو اپنی کتاب فرمائے